بھول جاتے ہیں سارے اور پھر کبھی کبھار اس طرح یاد آنا شروع ہوتا ہے جو شبیب البل ہے جو کیا ہے شبیب بلماف وہ بھی حالت نصب میں ہوگا اور کے ساتھ کیسے ایک ہے کہ آپ کے یا طالب العلمی یہ تو بالکل باز ہے تو مذاق مذاف ہے یا طالب العلمی یا, یا عبد یا عبدالرحمانی یا عبدالل آپ کے یا طالباً علم ٹھیک ہے کہ نہیں یا طالبن علماً اچھا طالب کیا ہے اسم الفایل اسم الفائل فعل کا کام کرتا ہے کرتا کہ نہیں کرتا اس کے بعد علماً کیا ہے اس کا مضافی نہیں ہے مفول بھی ہی ہے یا طالبن یعنی یا یہ طالب علم ٹھیک ہے یا طالبن علماً اب یہ جو یا طالبن علماً ہے یہ کیا ہے یہ شبی بل ہے تو مذاف نہیں لیکن آپ اس کو مذاق مضاف, مضاف کی شکل میں لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں ہاں یا طالب العلم تو یا طالب علم یا يا... عبدل ویسے ہوگا اس کو بھی بول سکتے یا يا... ایک تو ہے نا یا عبد اللہ یا بھی شبی کیا ہے یابی بل اس لیے کہ آپ اس ترکیب کو مذاف مضافی فورم بنا سکتے ہیں نا یا عبداللہ یا طالباً کہ نہیں یا طالباً مالن سو رہی ہے یا صافی دمن یا صافی دمن تو وہ کیا ہونا تھا یا صافی کا دم تو یہ بھی جو ابھی آپ نے بتایا یہاں یا لگ رہی ہے لیکن یہ اس پہ تنوین بھی آ رہی ہے اور یہ تو اس کو یہ شبیب المضاف بہرحال اس کے کئی قواعد دیکھ لیجیے گا ماں آپ پتہ چل جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو عربی کے قواعد ہوتے ہیں نا یہ بھول جاتے ہیں یہ بھولنے ہی کے لیے ہوتے ہیں بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پڑھنا کیسے ہے یعنی وہ قواعد آپ کے فطرت سلیمہ میں داخل ہو جائیں اور گن جائیں اور جب آپ پڑھیں تو ٹھیک پڑھیں یعنی اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ترکیب نظر آ جائے یا طالب العلماً تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوگی طالب العلمن کیا ہے ٹھیک ہے طالبِ علم ہے تو بس اور وہ قواعد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بھول چکے ہوتے ہیں بتا نہیں سکتے کسی کو کوئی پوچھے گا تو آپ کے لیے نہیں یاد آ رہا ہے لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہہ یاد آ جائے گا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے تو آپ کے لیے کوئی اچمبے کی یا تعجب کی بات نہیں ہوگی حضرت تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو ٹیکسٹ آپ کو پریشان نہ کریں جیسا بھی ٹیکسٹ ہے جس قسم کا بھی یہ چاہے آپ اس کے قواعد بھول ہی چکے کیوں قواعد آپ کو یاد نہیں رہتے جب تک آپ عربی نہ پڑھا رہے ہوں صحیح طریقے میں ٹھیک ہے اور اتنا کیا ہوگا قواعد بھول جائیں گے تو قواعد فی نفسی ہی مقصود نہیں ہوتے فی نفسی ہی مقصود ہے آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ ہے جو متن ہے وہ فی نفسی ہی مقصود ہے بولنا بھی ہمارے لیے فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے ایز اے پاکستانی لیکن ٹیکسٹ فی نفسی مقصود ہے بولنا آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے امام رضالی نئی نے احاؤ العلوم میں جب وہ کتاب العلم میں بتا رہے تھے کہ بھئی دیکھو اپنی ساری توجہ کرو تم علم الآخرت کی طرف ٹھیک ہے علم الآخرہ کیا ہے اللہ سے تعلق کیسے ہے دل کی صفائی کیسے ہے آخرت کیسے کمانی ہے سب کیا ہیں یہ علومِ معاملہ ہے یہ علم معاملہ ہے یہ, یہ علم آخرت ہے پھر وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو ہر باقی علوم میں بھی کچھ کچھ حاصل کرو اور ان میں بہت آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ فوکس تو اسی پہ کرو اور یہ علوم علماء کے لیے نہیں لکھ رہے تھے وہ اس ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا لکھو گے اچھا اس میں جب علم عربی پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ عربی سیکھنی ہے کچھ جس سے تم اپنی زبان کو سیدھا کر لو اور پڑھ سک سکو اس میں کہا اس میں وطن تقوبی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بھی کہا رہا اور اس کو بول سکو تو یہ عموما علماء کے یہاں یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ آپ عربی جو ہے وہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ان کے ہاں کہ آپ عربی گرامر صرف و نحب بلاغت پڑھ چکے لیکن عربی نہیں پڑھ سکتے یہ تو ناقابل تخیل بات تھی ہے کہ نہیں ابھی بھی آپ دیکھیں انگریزی کے لیے ہم ناقابل تخیل ہے نا کہ میں انگریزی کا پروفیسر ہوں مثلاً اور میں انگریزی پڑھ نہ سکتا ہوں یہ ناقابل تخیل لیکن اس وقت عربی کے پروفیسر حضرات ایسے ہو سکتے ہیں جو عربی نہ پڑھ سکیں لیکن آپ کو وہ عربی پڑھا دیں گے پڑھائیں گے کیا صرف و نحق پڑھائیں گے وہ بتا دیں گے وہ یہاں تک کہ کچھ جملوں کی یا آیات کی تحلیل کر کے بھی دکھا دیں گے کہ جگہ سے لیکن اسے کہا جائے گا یہ ٹیکسٹ ذرا پڑھیے گا ذرا ان کو کا ہاتھ پھول جائے گے تو ناقابل تخیل بات تھی نا تو امام غزاری فرما رہے دو چیزیں تو ضروری ہیں یعنی عربی آپ نے سیکھی ہے تقویم ہے تقریب السان میں تو ٹھیک بول رہے ہیں ٹھیک پڑھ رہے اور ہاں تقریب السان میں ٹھیک پڑھنا ہے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو عراق ٹھیک ہیں آپ کے اور دوسرا کہ ان نتخوبی کا آپ بول بھی سکیں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں منیمم ہے کہ کم از کم پڑھنا آتا ہو بولنا ضروری نہیں ہے بولنے ماحول سے آتا ہے وہ گرنا ذرا مشکل سے آتا ہے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 صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا واعدنا من شهور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ان الله فالق الحب فلق جو ہے وہ پھاڑنے کو کہتے ہیں جو فرمایا قل اعوذ برب الفلق فلق تو فلق کیا ہے صبح کو بھی کہہ دیتے ہیں اور فلق یف لقو یا فلق کا فلقن کسی بھی شے کو پھاڑنا اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی فعل فاص سے شروع ہوتا ہے اس میں کھولنے کا پھاڑنے کا مفہوم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ مطالعہ فالق ہے تو یہاں اللہ تعالی فعل نہیں لائے بلکہ اسم لائے ہیں اور اسم جو ہے وہ دوام پر دلالت کرتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و کی مستقل عادت اللہ کی مستقل سنت یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے بیجوں کو اور گٹلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے پودے نکال ہیں ٹھیک اور پھر بعض اللہ نے کہا کہ اس آیت کا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ و مفاط خلغیب وہاں تو اللہ کے علم کا بیان تھا کہ وہ کیا جانتا ہے کہ وہ اللہ حبنفی ظلم معاطل زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں ہے مگر اللہ اس کو جانتا ہے ولاورت ولا بن تو وہاں اللہ نے اپنی قدرت کا بیان نہیں کیا تھا کہ اللہ جانتا ہے تو کر کیا رہا ہے اب یہاں فرمایا کہ زمین کے اندھیروں میں جو دانے ہوتے ہیں ان کا پھٹنا بھی اللہ کے فیل سے اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن و مشیر سے ہوتا ہے تو وہاں ان کا بیان تھا یہاں کس کا بیان ہے یہاں فعل اور قدرت کا بیان ہے بار واضح ہے تو ان اللہ حفال اور یہی دو وہ صفات ہیں جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستقل قرآن مجید میں بعض بعد الموت پر استدلال فرماتے ہیں علم و قدرت ٹھیک ہے آج بھی آپ دیکھیں تو نالج اینڈ پاور جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں علم اور قدرت اچھا الحبی ونوا یہ الفلام الحب حب جمع ہے حبۃ کی اور نوا جمع ہے نواتن کی جس کی اصلم یہ اس میں جنس ہے ٹھیک ہے جس کی واحد آ رہی ہو نا گولتا کے ساتھ وہ اس میں جنس ہوتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی نو... نواح ہے اس کی واحد کیا آ رہی ہے نواتن اسی طرح حب کی واحد کیا آ رہی ہے حبتن شجر کی واحد کیا آ رہی ہے شجرت تو کی واحد کیا ہے تو فاختن موز کیلا اس کی واحد کیا ہے موزۃ جب آپ ایک شے کھائیں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ رعی تو شجر نہیں رعی تو شجر کیونکہ آپ نے شجر کوئی نہیں دیکھا ہے آپ نے تو ایک خاص شجر دیکھا ہے آپ یہ کہیں گے اقلت المعوضاً سے اکیلا کھایا عقلۃ القلط المعض آپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یا طوفان نہیں ہے طفاء تو یہ اس میں جنس ہے بات بات نہیں اس میں جنس جو ہوتا ہے اس میں اور استغراق میں کیا فرق ہوتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے علی فلام لا اور ایک ہوتا ہے علی فلام لل ٹھیک ہے دونوں ہی ہاں ایک نہیں ہے تو دونوں میں کیا فرق ہے استغراف میں سارے افراد ہوتے ہیں بالکل استغراک جو ہے وہ الفلام اللطی تستق و جمی افراد ٹھیک ہے وہ الفلام ل استغراف ہے الفلام لل جنس میں اس کی ماہیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کہیں ال یا الفلام لل انسان میں لل ہوگا تو آپ کہیں ال انسان ان لفی خس تو یہاں الفلام کیا لغراب اس طرح کے آگے استثنا لیکن اگر آپ کہیں کا حلو ان الْإنسانَ خُلقَ اب یہاں اِنَّ الْإنسانَ خُلقَ کیا سب انسان حلو ہے ٹھیک ہے اگر یہ آگے استثناء ہے لیکن بعد میں کہنا ضروری نہیں ہے یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ان نل <الْعَلَىٰ> <لِلْجِنس> <الْعَلَىٰ> <لِلْجِنس> کا مطلب ہوگا انسان اپنی طبیعت میں فطرت میں ماہیت میں کیا ہے حلو ہے <تصفيق> ہولی قل انسانوں میں ناجن انسان کی جو جنس ہے وہ عجل سے پیدا کی گئی ہے کہ گویا انسان کی ماہیت میں یہ بات شامل ہے تو الفلام لل جنس میں استغراق ہو سکتا ہے لیکن استغراق اس میں ملحوظ خاطر نہیں ہوتا ملحوظ خاطر جنس ہوتی ہے اور جنس سے مراد اس کی ماہیت ہے اس کی حقیقت ہے ادا ہوتا ہے کہ نہیں تو وہ الفلام لل جنس ہوتا ہے تو الفلام لل جنس میں اشارہ الالجنس ہے اور جنس میں اشارہ اس کی ماہیت کی طرف ہوتا ہے, ہے کہ نہیں یعنی آپ کے ماہیت کیسے بنتی ہے منطق میں جنس اور فصل سے جینس اینڈ دوسرا کیا ہے جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ماہیت طے ہوتی ہے جنس میں یعنی جب آپ کہیں گے انسان نو ہے انسان کیا ہے نو اس کی جنس کیا ہے حیوان سمجھا نہیں کہ نہیں یعنی جنس اوپر ہوتی ہے جو بڑی ہے اس کے بعد نو ہے نو کیسے بنتی ہے جنس کے ذریعے اور ساتھ ایک فصل لگانی ہوتی ہے جو اس کا خاصا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو حیوان اور ناطق لگا کے آپ انسان بناتے ہیں تو انسان کی جنس کیا ہے حیوان تو جنس ہمیشہ جزو ماہیت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جزو ماہیت ماہیت میں داخل ہوتی ہے تو الفلام لیل جنس کا مطلب ہوتا ہے وہ علف لام ل... جس میں کیا ہوتا ہے ماہیت کی طرف یاد ہوتا جب آپ کہتے ہیں علف لام تو اگر اس میں سے دو چار میں وہ شہر ظاہر نہ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن علی فلام لکراف میں سب میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب اس تفصیل کے بعد اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو یہاں علی فلام الحبی النوا میں یہی تو, تو کچھ نہیں بھی نا. ان ناف الحبی النوا میں کتنے بیج ہیں جو آپ ڈالتے ہیں اس سے پودا نہیں نکلتے کتنے بیج نہیں وہ تو اس میں یہ بات تو ہوئی نہیں رہی اگر آپ الحب میں الفلام بال استغراف لگائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں آپ لگا سکتے ہیں کل ان کا حفال کو کل الحبوب ٹھیک ہے یہی مطلب بنے گا نا الفلام بال استقراف کا تو کیا اللہ سبحانہ اللہ ہر بیج کو پھاڑ دیتے ہیں نہیں پھاڑتے بہت سے بیج نہیں پھاڑتے علماء نے کہا کہ یہ الف لام یہاں پھر مخصوصہ ہے یعنی مخصوصہ وہ اپنی زبان پہ کہیں گے خلاصہ کہ علی فلام بل جل یعنی عموم کے لیے نہیں ہے عموم کے لیے نہیں ہے کیا مطلب لام نہیں ہے اچھا یہ علی فلام استقرا کو کچھ لوگ کہہ کہیں گے لام ایک ہی بات ہے اچھا پھر کچھ لوگ اس کو یوں کہیں گے کہ یہ لفظ عام ہے اریدا بھی حل خاص اس کے ذریعے ارادہ خاص کا کیا گیا یعنی وہ بیج مقصود ہے جو پھٹتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پھٹے گا تو کون سے بیج مقصود ہیں التي بفعل الحبی تنفان تو یہ کوئی ایسی بحث نہیں لیکن پتا ہونا چاہیے بہت سے بیج نہیں پھٹتے اچھا اللہ کی قدرت تو ہے اس کو پھاڑنے لیکن نہیں پھڑتا بس اس کی مرضی اچھا اللہ, اللہ وتعالى. پھاڑنے والے ہیں تو اسم الفائل کس پر دلالت کرتا ہے ہاں دوام پر اور سنت پر وہی دوام ہی کا مفہوم ہے تو آپ کسی ایک آدھ کر دفعہ فیل کرنے والے پر اس میں فائل نہیں لگاتے ہیں کاتب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ جس نے ابھی لکھنا شروع کر دیا کہ وہ کاتب ہے کاتب تو بڑی محنت کے بعد اور کاتب بنے گا چاہے وہ بیس سال سے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب کاتب ہونا اس کی عادت ہے اس میں استمرار ہے چور جو ہے یا قاتل جو ہے وہ ایک دفعہ غلطی سے اس نے چوری کرنی قتل کی ہے وہ سارق نہیں ہے ٹھیک ہے صارق وہ ہے جو مستقل کر رہا ہے اگر شریعت کی اصلاح کی بات نہیں ہو رہی شریعت کی اصلاح میں ایک دفعہ کرنے والا بھی سارق سارک ٹھیک ہے بے شک اللہ تعالی حب و نوا کا پڑھنے والا ہے يخرد من الميت. نکالتا ہے حی کو میت سے مخرد المیتی من الحی اور نکالنے والا ہے میت کو حی سے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہاں فیل, فیل اور اسکول فائل آ گیا اگرچہ اس کی دو کراتے یعنی کرا دونوں میں اسکول فائل ہے ایک میں اس کو جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ مذاق مضاف مضافی بنا کر پڑھا گیا دوسرے میں اس کا مفول بھی ہے یعنی دوسری رات کیا وہ مخرج المیتا مخرج المیت من الحی تعریف اللہ فانا تو فقو تو کیا فرق ہے جی من المیت نکالتا ہے مردے میں سے زندہ و یوخرج المیت من الحئی اور مخرج المیتی من الحئی تو جن لوگوں نے اکثر نے کہا کہ یہاں زندہ اور مردہ سے مراد یہ بیج اور اس سے حیات اور یا انسانی نطفہ اور اس سے حیات مراد نہیں ہے بلکہ مومن اور کافر ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کون ہے مومن اور کافر <تصفح> یعنی کافر سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے صاحب ایمان اور صاحب ایمان سے پیدا ہو جاتا ہے کافر اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ابھی یہاں میت کہا اور تھوڑی دیر بعد اللہ سبحان و کافر کے لیے معیت ال کا لفظ بھی استعمال کریں گے اومن کان میتن فاہ اسی صورت میں آئے گا نا اومن کان تن ف آحین وجان لہو نور یم شیب ہی فنناسی کمم مسلح فرغ غلوما لہی سبھی خور جمن اچھا پھر اگر دیکھا جائے گا اس لحاظ سے دیکھیں تو اسم الفائل میں کثرت ہوتی ہے دبام ہوتا ہے کہ تو کہا کہ دنیا میں جو ایمان کی کثرت ہے کہ کفر کی ہاں کفر کی کثرت ہے وہ اکثر الناسی بہ منی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا ہی کیوں نہ چاہیں لوگوں کی اکثریت مسلمان نہیں ہوگی مومن نہیں ہوگی ان تو تک اکثر المنف العدی کہلو کا عنصبی تو کہا کہ اخراج المیت من الحئی زیادہ بکثرت ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور اخراج الحی من المیت قلیل ہے ہے کہ نہیں <تصفح> اخراج الكفر وجود کفر زیادہ ہے وجود ایمان <تصفح> کم ہے اور بعض نے کہا کہ یہاں مخرج جیسے اتیہ ہیں انہوں نے بھی کہا اس میں کوئی فرق نہیں ہے مخرج اور یخرج ایک ہی ایک ہی مانت دے رہے ہیں یہاں کثرت و قلت کا بیان نہیں ہے بس یہ بتایا ہے، گویا یوخرج الحیہ بھی آ سکتا تھا مخرج بھی آ سکتا تھا تو اللہ نے دونوں کو جمع کر لیا امالوا یہ بھی ممکن تھا یقر من المعین یقریج المیت من الحیہ اور یہ بھی ممکن تھا ان اللہ فالی الحبا مخرج المئی تم مخرج الحائی دونوں ممکن تھے نا تو دونوں اسلوب کو جمع کر اسلوب کو جمع کر لینا زیادہ افسا ہے نا بہ نسبت یہ کہ ایک اسلوب اختیار کیا جائے تو اگر یا تو قلت و کثرت پیش نظر رکھی جائے تو ہو سکتا ہے دوا اور اگر یہ بات پیش نظر نہ رکھی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی اسلوب ہے اور اللہ سبحانہ و نے دونوں اسدید کو جمع کر لیا جو بات کو ایک اسلوب میں بیان کرنے سے زیادہ افسا ہوتی ہے ہاں واضح مل دو بات یہ اچھا اصول تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہے ہمیشہ سے مراد ہے جب سے بھی کفر بڑھنا شروع ہوا لیکن اس میں استثناءات ہو سکتے ہیں جیسے آخری زمانے کے کچھ ہیں تو وہ جو استثناءات ہیں اس سے تو رول ثابت ہو رہا ہوتا تو استثناات ہیں جیسے کہا کہ جب سیدنا نے عیسیٰ آ جائیں گے تو وہ استثنا کا ایک دور ہوگا لیکن وہ جلد ہی ختم ہو جائے گا پھر دنیا میں پھر صرف کافر ہوں قیامت صرف کافروں پر آئے گی اور ان کے عجیب و غریب حالات بھی بیان کیے گئے ہیں تو وہ ایک دور ہے جو بس آئے گا اس سے پہلے ابھی تک آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سے دیکھیں اب تک تو قفر کی کثرت ہے تو کوئی شک نہیں ہے اور قرآن مجید خود یہ بتا رہا ہے رہے ہیں اور بھی بہت سی جگہوں پر اشارہ ہے تو عمومی بات تو یہی بھگوان اچھا یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو یخرج الحیہ من المیت ہے انہوں نے یہاں مومن اور کافر کے مفہوم میں نہیں لیا کہتے اشاورۃ اخراج النبات الاخضر والشجر الاخضر من الحبل اليابس والنوى اليابس <تصفيق> اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالی سبز نباتات اور سبز درخت نکالتے ہیں ایسے دانوں سے کہ جو بالکل خشک ہوتے ہیں ایسی گٹھلیوں سے جو بالکل خشک ہوتی ہے۔ کہہ رہے فاک انه ہو سکتا ہے یہاں بہت کمال کی بات ہو اسے ہو سکتا ہے کوئی ملحد आकर کر اشارہ کرے کہے کہ بھائی دیکھو دانے کے اندر بھی حیات ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اس کے اندر میں نموو ہے یا نطفہ جو بیان کرتے ہیں کہ نطفے سے تو نطفہ تو زندہ ہے نطفے کے اندر بھی جو سپرمز ہے وہ تو زندہ ہیں بات واضح ہے تو وہ کہہ رہے ہیں فقہ ان نم کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیج مردہ ہے فقہ ان نم یعنی تشبیہ ہے گویا یہ بہت زبردست یعنی جب ہم کافر کو مردہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کے اندر حیات نہیں ہوتے ٹھیک ہے ایمان نہیں ہے تو اس کا مردہ کہہ رہے ہیں نا تو کہا کہ مردہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل <مَوْتًا> گویا کہ اللہ نے سبز سبز سبز سبزی کو سبز رنگ اور ترو تازگی کو حیات کرائے اور خشکی کو موت کرائے فکا یہ بہت زبردست بات ہے سارے اشکالات ختم ہو گئے یعنی اگر کوئی کہے کہ بیج کو مردہ کہہ دیا تو بیج تو مردہ ہوتا ہی کوئی نہیں تو فقہ وہ یہاج من وہ شجح وہی نبات و شجک پھر خشک ہو جاتے سوکھ کے سمجھا لے کہ نہیں تو وہاں بھی پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اخراج ال میت من الحیث اخراج الدرتی کٹ جانے کے بعد بازد بازد حضرت, حضرت عبداللہ عباس کا کل روح اشارت اللہ اخراج السان الحئی مین الطفت المیتھ یعنی yani سے انسان حئی کو نکالنا کہا گیا اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی لطفہ میں تو پھر بھی نہیں پھر بھی آپ جو انہوں نے کہ ان نہ ہو کہا وہی تبھی نہیں ہو جائے کہ انسان کی نسبت انسان میں جو حیات نظر آ رہی ہے اس نسبت سے وہ مردہ ہے جس طرح ایک صاحب ایمان کی نسبت سے کافی مردہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں بالکلیہ حیات نہیں بات واضح تو فرمایا دلی اللہ اب یہ ظالی کم میں جو کم کا خطاب ہے وہ کئی دفعہ بتایا ہے وہ کیا ہے اشارہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے وہ کافی خطاب ہے وہ چونکہ مخاطب جمع ہے تو ظالی کہیں گے مخاطب واحد ہو تو زالی کہیں گے مخاطب عورت ہو مخاطب عورت ہو تو ظالی کہیں گے تسنی ہو تو ظالی کہیں گے جمع ہو تو ظالی کہیں گے تو یہ ظالی میں اشارہ نہیں ہے کہ ظالی یہ سارے لوگ نہیں ظالی میں اشارہ ظالیکا کا واحد غائب کا اشارہ ہے ٹھیک ہے اور مخاطب کون ہے بہت سے هذه سب و الله. وہ فن تو فقون عی فنّا تصرفون یہ جو حمزہ فاقاف کا مادہ ہے افق بھی اسی سے آتا ہے یہ اصل میں پلٹنے کو کہتے ہیں یعنی افق کا یہ افقو اگر فی الحدیث کے ساتھ آ جائے تو افق الحدیث کا مطلب ہے قلب الحدیث منصب قلا کدیب یعنی کان الحدیث وصطق الولا کن قلب اہ الا القد فصوری عصبت نہیں تو اس ل مطلب کیا ہے پلٹنا پلٹنا متعدی نہیں کر. لازم نہیں کہہ رہا. ہے؟ ہے. ای الٹی ہوئی تو اتفاق جو ہے اتفاق باب اتفاق افطار سے وہ کیا ہے وہ, مط... وہ لازم ہے اور یہ افا کا یعفی کو کیا ہے متعدی ہے تو انا تو اب یہاں پتہ بھی چل رہا ہے متعدی سے ہی آتا ہے نا مجہول تو ف... ان فکون انا, من انا کے اندر دو مفہوم ہوتے ہیں من عینا اور کئی فقا ٹھیک ہے تو انا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے من عین تو کہاں سے پلٹے جا رہے ہو جب اللہ سب تعالیٰ کا تعارف تمہارے سامنے آ چکا ہے تو کس جہد سے تمہیں اچکا جاتا ہے اور دوسرا کیا ہے انا کے اندر کیفا ٹھیک ہے یعنی انا کے بارے میں کہتے ہیں یہ کہ سعال ہے انل کیفیتی و انل مکانی و زبان مکان و زمان کا سوال ہے یعنی سوال عن ضرف ہے یہ سوال انل کیفیا ہے قول یا مرنا لکی ہنّا لکی ہادہ میں دونوں ہو سکتے ہیں اگر آپ سوال عنل ضرف کہیں تو کیا ہوگا من ہے اور اگر آپ کہیں کیفا کیف تو کیفا و سوال عن ضرفی تو فن تو فکون تو فکون من عین تو انل ایمان بل سبحان و ان تم صفاتی اللہ کی صفات سننے کے بعد کیسے تم اللہ سے ایمان سے پھیرے جاتے ادب بتاؤں میں تو بتا دوں کافی دیر سے پھاڑنے والا ہے اسباہ کا کہا کہ یہ مصدر ہے جس سے مراد اسم ہے یعنی المصدر یطلق و علسمی امن اچھا المصدر اذا اطلق المسدر ادا اتلقا علسمی معنی الفعل اس میں سے معنی فعل مانا جاتا ہے کیونکہ اسم کا مطلب کیا ہے اس کے اندر فعل کا معنی نہیں ہوتا تو یہاں فعلیق السباغ میں اس سے مراد اسبح ہے تو المصدر اطلق لسمی بہو عصب ہے فعال قلصاق اچھا پھر کیا کہ مندر کیوں لائے فعال الصب کہہ کہ سمجھا رہی ہے کہ تو کہا کہ اگرچہ اسباہ اب یہاں اسم کے معنی میں ہے لیکن ہی تو بزدر نا ہے تو بزدر تو اسبا یوسبیہ اسباہم میں تدریج ہے سمجھا رہی صبح تو اسم ہے جو پھٹ چکا ہے سمجھا رہی کہ صبح تو ایک وہ شے ہے جو ظاہر ہو چکی ہے تو فالق السباہ میں مزدر لانے کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ فلق تدریجن ہوتا سمجھا رہی کہ نہیں یعنی فالق الصبح بھی ہو سکتا ہے لیکن فالق الصبح میں شاید یہ ہوتا کہ اچانک اندھیرا ہے دھماکہ ہوا روشنی ہوگی فلق ٹھیک ہے ہاڑ دیا اس با میں کیا ہے کیونکہ کا مطلب تدریج ہے اس کے اندر یفلق اللیلہ الہ السبح حتی فالق اور اس میں بہت خوبصورت ہے یعنی ہم تو اصل میں نیچر سے بہت زیادہ دور ہوتے چلے گئے <تصفح> تو ہمیں اس میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا آج تک میں نے نہیں دیکھا یعنی سچی بات یہ صبح کا جو پاپ پھٹنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ آئسک دیکھی کسی نے دیکھا یعنی باقی جب وہ جو ہاریزنٹل لائن ہاریجنٹل اس طرح ہوتی ہے ہاں وہ ظاہر ہوئی ہے. کسی جگہ حالانکہ قرآن میں ذکر ہے من الفجر کسی نے آئسک دیکھا جی کافی لوگ لوگ بیٹھے ہیں شفیق صاحب آپ نے دیکھا ہے کیا نہیں آپ اس کا مطلب کہیں گم ہیں تو یہ صبح پاؤ پھٹنے کا وقت کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ وقت تو نہیں دیکھا جاتا پاؤ پھٹتے ہیں ہوئے دیکھیے کہاں دیکھے گلش سورج کو سورج کو تو میں نے بھی نکلتے رہے کئی دفعہ دیکھا ہے میں بات کر رہا ہوں صبح صادق کی صبح صادق جو ایک ہوتی ہے صبح کا ایک ہوتی ہے صبح صادق صبح صادق وہ ہوتی ہے جہاں جب شہری کا وقت ختم ہوتا ہے اور اذان فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے اس میں دور افق پر ایک سفید رنگ کا دھاگا ظاہر ہوتا <تصفح> ہے <ہوتا تصفح> وہ کبھی دیکھا دیکھیں شروع میں تو آپ نے ایسا زوردار دبا کیا تھا <تصفح> جس میں صورت نہیں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر پولوشن نہ ہو نہ آپ نہیں دیکھ سکتے ایک آدھ دفعہ دیکھنے کی کوشش کی بالکل صبح سویرے کا وقت تھا تو اور ابھی بالکل وہی ٹائم کیا پاک نہیں نظر ہی نہیں ہے حالانکہ بالکل بات ہوتا ہے وہ پولوشن سے پتہ چل رہا ہے وہ متلوث ہے جی آپ نے کہاں دیکھے ایسا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے تو روشنی زیادہ ہوگی تو پولوشن کم نظر آنا شروع ہو جائے گی نا یعنی پولوشن چاہے ہونے لگی نظر آئے گی ایک یہ کہ جب واقعی وہ صرف دھاگا ہو اس کو اللہ تبارو دہین لگ الخیت البیاض یعنی خیت سے زیادہ نہ ہو وہ کیفیت کسی نے دیکھی تو یہ دیکھنے کی شہر ہے اور اس کے لیے چاہیے کہ انسان صحراب میں کسی جگہ سفر کرے جا کے خیمہ لگائے اور وہاں بیٹھ کے دیکھے نہیں بھاتے یہ قرآن کی آپ دیکھیں گے نا یعنی یہ خود قرآن کی تفسیر ہوگی نا آپ کہتے ہیں اللہ تعالی نے کہا ہے فلق ہوتا ہے اور یہ فلق کیا کیفیت ہے عالف السبا العرد رقب الفلق صبح کو بھی فلق کہا گیا تو یہ پھل کس طریقے پر ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نیچر کو جانتے ہیں آپ نیچر کے قریب ہیں آپ طبیعت طبیعت کہتے ہیں اس کو عربی میں پھر نیچر کو اس کے آپ قریب ہیں تو یہ ساری باتیں اسے پتہ چل سکتی ہیں نا دیکھیں کیسا خوبصورت بیان فاق ال اسبا ہے واجا اللہ واجا اللّہ آپ شہر میں رہتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں یعنی جہاں ہر طرف ٹریفک کے بعد آپ کو رات کو سوتے ہوئے بھی آ رہی اور رات ہوتا بھی آپ کھڑکی سے نیچے دیں گے تو سڑکوں پہ جو ہے وہ یا کہیں آپ کو ٹریفک چلتی ہوئی نظر آئے تو سکن کہاں سے آ گئے سکن تو وہ ہے جب باہر بالکل ہر شہر وہ لے لی وسط نہیں کیا ہے وہ لے لیجھا وسعت ٹھیک ہے وہ لئی لی وسط رات پوری طرح چھا جائے اذا وقب تو حال بھی ہم نے کبھی نہیں دے یعنی ایسا سکن جس میں واقعی شور نہ ہو کوئی شور سے بڑا ہاں بالکل مراد ہے لیکن شکن یسکون بھی مزدور ہے سکون اس کا مطلب ہے ہر شہر کا ساکن ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم تو ساکن ہو جاتے ہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بھی یہ نہیں بتا رہا ہے کہ وجہ الئی لکن کا مشاہدہ آپ جاتے وہ بھی کر سکتے ہیں اگر واقعی لئین جو ہے وہ ساکن ہو تو آپ کو مشرق میں یہ چیز زیادہ بیر نہیں نظر آتی کیا چیز ہاں یہ پاپ ہٹنا پاپ ہاں بالکل وہ نظر آئے گی اگر اینڈ وہی وقت ہو جائے اور کہیں سے وہ نکل رہا ہو اور آپ کی کھڑکی بھی اس طرف وہ سارے حالات سازگار ہوتے ہیں نظر آئے گی اور آپ سو بھی نہ رہے اس وقت اور وہ کھڑکیاں انہوں نے جہازوں کی بند بھی نہ کروائی بھی ہو ساری حالات وہ مشکل ہوتا ہے تو لیکن اور کسی کو فکر بھی ہو وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس جگہ سے گزر رہا ہوں تو یہاں ٹائم اس وقت جو ہے پو کا کیا ہے چاہے وہ پاؤ پھٹنے کا ٹائم اس کو پتہ بھی چل جائے تو وہ زمین کا ہوتا ہے یہ تو بیٹھے آسمان پہ پھر ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتہ چلا سکے گا کیونکہ جب آپ دیکھیں گے نا فرق ہوتا ہے بہت فرق ہے کیونکہ آپ نیچے گزر رہے ہوں تو نیچے سورج غروب ہو چکا ہوگا آپ کے سامنے سورج نظر آتا رہے گا بہت ہاں کوئی کیلکولیشن کر کے ہاں بالکل اوپر دیکھیں جہاز جو ہے وہ تینتیس ہزار فٹ کی بلندی پہ ساری کیلکولیشن کریں اتنا فرق پڑے گا یعنی اگر نیچے ہوتے پاؤ پھٹنے میں اوپر اتنا فرق پڑ رہا تو وہ پورا دیکھا جائے اور یقیناً آپ اوپر ہیں تو آپ کے لیے پہلے پاؤ پھٹ جائے گی میں یہ کیا کہہ رہے رہی دیہاتوں میں پاسبل ہے اور واقعی صحرا میں ہے اگر آپ صحرا میں ہیں اور وہ واقعی ٹیلے ڈبے اتنے نہ ہوں اور بالکل پلین صحرا ہو تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ صحرا میں بھی ایک سکون ہے دیہاتوں میں بھی سکون دیہاتوں میں نہ یہ ہے کہ آپ کے لیے افق کئی دفعہ کچھ درختوں کی وجہ سے یعنی کیونکہ یہ ہو ہوگا کہاں یہ افق کی جگہ پر ہوگا یعنی افق کس کو کہتے ہیں جہاں ہارائزن جو ہے جہاں زمین اور آسمان مل رہے ہوتے ہیں اس سے جسٹ اوپر یہ کیفیز ظاہر ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ویو لے ہاں سمندر میں ہو سکتا ہے یعنی سمندری سفر میں ہو سکتا ہے لیکن ساحل سمندر میں اس وقت ہوگا کہ جب مشرق سمندر آپ سے مشرق میں ہو اب وہ مغرب میں ہو تو پھر ہو ہی پھر حروب ہو سکتا ہے غروب ہوتے ہوئے تو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ جاگ نہیں نہیں نہیں خوف ہوتا ہے پلٹنے والا نہیں ہوتا اس کی جمع کیا ہوتی ہے آفاق سنوری ہماری آتی یہ پھر آفاق میں فرمایا گیا کہ صبح سانس لے اس سے کیا ہے ہے جیسے ہم صبح صبح سویرے سانس لے کے اٹھتے ہیں نا تو ہمارے اٹھنے کا وقت ہو جاتا ہے تو صبح بھی جب ظاہر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک تشبیح ہے جیسے صبح سویرے کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ سانس بھرتا ہے یا کوئی شخص جو ہے وہ آ, مردہ ہے اور اس میں زندگی اچانک آ ہے تو وہ سانس لے گی تو گویا ولی بھی ادھا وصب ہے تنفس کا مطلب وصف ہے وصب ہے ادھا بدا ٹھیک تنفس کا مطلب ہے ابتدا مطلب کے لیے اور پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وصب ہے تنفس کہ یہ پڑھا نہیں ویسے ہی. کہ صبح جب سانس لے رہی ہے تو اس میں فضا بہت صاف ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ختم ہو گئی ہے جو رات کی تھی اور آکسیجن نکلنا شروع ہو گئی ہے اور آپ بھی سانس لیں گے تو آپ کے پھیپڑوں کے لیے بھی اچھا ہے تو بس تو صبح بھی سانس لے رہی ہے تو ہم بھی سانس لیں بھاگ ٹھیک ہے بس صبح ہی تنفس تو ادا تلفس تفصیل درائے مضمون تو فعال ہی وجہ اچھا سکن بھی مزدور ہے یعنی رات کو مجرد سکون بناتی ہے مجرد سکون گویا رات کھونی ایسی چاہیے ہے اور باقی اگر رات ایسی ساکن ہوگی تو وہ صبح بھی ہے وجہ نکم صبح سبات کا مطلب جو آپ کو بالکل کاٹ دے گی دنیا سے صبح ہے تو مطلب ہوتا ہے کاٹنا صبعات کیا ہے اشئی اللہ یقتاؤ کا انہومک وان غمومک وان اشرالک وان افطارک سب محکت ہے کب ہوگا جب رات ایسی پرسکون وجہ اللہ شکن لمبی رات سردیوں کی پرسکون ہاں اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سردیوں کی راتوں کو کہا کہ کیا کہا لئی لن طویلا کہاں کا سورت میں ٹھیک ہے مربی کا بکرتم ہوا اسیلا و مینا لی فسج لو وہ سب ہوں یہاں فصل کہتے ہیں یہاں لئی طویلہ جو لی طویل ہے وہ تو سردیوں کی ہوتی ہے عرب میں بھی ایسے ہی یعنی ہم وہی ہمارا جیسا موسم ہے کہ وہاں بھی جو سردیوں کی رات ہے وہ لمبی ہے گرمیوں کی رات چھوٹی ہے تو و سبق ہولی طویلا اور لئی لن میں جو اگرچہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کی رات ہے تو اس میں قیام اللیل اور تہجد آسان ہوگا حالانکہ وہ مشکل ہوتا مطلب چل جاتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ مشکل سردی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے وہ مشکل انسان کی جو طبیعت اور نفسیات ہے اس پر جو تبدیلی موسموں کا اثر ڈالتی ہے وہ کیا ہے وہ رات ڈالتی... نیند بھی لمبی ہو جاتی ہے نیند بھی لمبی ہو جاتی ہے سستی زیادہ ہو جاتی ہے اور جو طویل راتیں ہیں اس میں بالکل اٹھنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے تو فرمایا وہ سب دیکھ اس کے بعد آپ دیکھیے لئی طبیلہ میں جب آپ بیٹھ کے غور و فکر کریں گے نا جب سکون کی کیفیت ہے اور سردی کی راتوں میں ایسا وقت آ جاتا ہے بیچ میں کہ سکون ہو جائے کیونکہ لوگ کتنا جاگتے رہیں گے پھر سونا پڑے گا رات لمبی ہے تو فرمایا اس کو اس مربع کے سب دیکھو اس کے بعد کیا ہے وہ جو دنیا چاہتے یہ جو حقیقت ہے جو کھلے گی آپ پر ان اولا مون اللہ یہ حقیقت کھلے گی اس وقت جب آپ رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی زندگی اور دنیا کی حقیقت پر غور و فکر کریں گے اگر آپ دنیا کے شور و غوغے میں اور چیخ و پکار میں ہی رہیں گے سارا وقت با... سمجھا لیے کہ نہیں اور دنیا ہی کے دھندوں میں رہیں گے تو یہ حقائق نہیں کھلیں گے اس حقا ان حقائق کو کھولنے کے لیے تنہائی چاہیے اس کے لیے انفرادی انفرادیت چاہیے اس کے لیے اپنے ساتھ بیٹھنا چاہیے تو کب بیٹھیں گے آپ لیالی طویلہ لیالی شتا ٹھیک ہے تو جو سردیوں کی راتوں میں جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور بیٹھ کے ذکر اسکار کریں گے اور اپنی زندگی کی ترجیحات پہ غور کریں گے اور دنیا اور آخرت میں کمپیریزن کریں گے پھر آپ پر یہ حقائق واضح ہوں گے کہ ہم تو بالکل ہی غلط رخ پہ چل رہے ہیں اکثریت تو کہیں اور ہی جا رہی ہے انہا تو یہ حقائق انسان پر کھولیں گے رات کے سکن میں سکن یہ دن کے شور و روغے میں نہیں کھلتے ہو جائے گی اس لیے ناشیت اللیل ہی شد اقوام کیلا تو یہ ایک اہم بات ہے اس میں بات بات تو فرمائے چونکہ یہ جالا ہے نا میں نے بتایا تھا جالا یا تو اگر خل کے لیے ہے تو ایک میں پھول آتا ہے اس وقت دو مفعول تو یہاں دو آ رہے ہیں ہر جگہ وجا سکن وجا شمسا یعنی اس پر اسپرط الشمس والقمر کا لیل پر ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے پہلا مفعول معرفہ ہوتا ہے دوسرا نکیرا ہوتا ہے کیونکہ اصلا یہ جملہ اس ہوتا ہے میں نے بتایا تھا نا آپ کو افال قلوب کہتے ہیں اس کو و شمس والسبان اور سورج اور چاند کو اس نے حسبان بنا دیا یہ بھی مزدر مزدر استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے آپ دیکھیں ایک اور بھی آپ کو کہ اگر فعال الصبح ہوتا تو وہ مزدر نہ ہوتا ٹھیک ہے تو آگے بھی مصادری آ رہے ہیں تو تینوں مصدر فعالق السباح وجعل جا سکن و شمس القمرا ایک ہوتا ہے حسیبا یا صبو یا حسب یا اس کا اگر ہوتا ہے گمان کرنا خیال کرنا اس کا مصدر آتا ہے ہسبان کیا آتا ہے ہسبان وہ حسبان نہیں ہے اگر بول دیتے ہیں آج کل عرب بھی غلط ہے ہسبان حسبان مزدور حسب یا کا اس کا مطلب ہوتا ہے حساب کتاب کرنا آپ لا لیں گے نہیں حساب کتاب جو کرنا ہے وہ کیا ہے حسب یا صبح اور اس کا مزدور کیا ہے حسبان تو یہ اس کا مزدر ہے یعنی سورج اور چاند کو حسبان بنا دیا تو حسبان سے کیا مراد ہے ہاں نہیں مسبب بول کے سبب مراد دیا گیا کیا مطلب یعنی سورج اور چاند کو حساب کتاب کا سبب بنا دیا جس کے ذریعہ آپ دن اور لتا علم عدد السنین عددینا ولفا ادب کیلنڈر تقدیر العزیز العالم یہ اندازہ ہے یہ تقدیر ہے اس ہستی کی اب دیکھیں وہی دو صفات قوت قدرت اور علم العزیز العلیم ٹھیک ہے وہ عزیز بھی ہے وہ غالب بھی ہے وہ قاہر بھی ہے وہ جبار بھی ہے وہ مقتدر بھی ہے قدیر بھی ہے اور علیم بھی ہے تو یہ دو صفات ہیں جو اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے. رحمت بھی ہے لیکن وجود کے لیے قدرت اور العزی. آئندہ ہفتہ سے ہم تیز چیز پڑھیں گے آج چونکہ سور غافر کیا ہے تو اندارو الحیح و عشی و بدوگو و ہے سوریہ غافر کو سورج مومن بھی کہتے ہیں اگلا شہر بہت خوبصورت ہے اپنے افعل افیل بھی افال تعجب میں سے ہوتا ہے نا فالح افیلبی اکرم بخلق نبی تعجب ہے اس نبی کے خلق پر ظاہری صورت پر ذانہ خلو قن جس کو اخلاق نے بھی مزین کیا وہی ظاہر اور باتیں اکرم بخلق نبی خلو قن بالحسن مشتمل بالبشر بشری متسمی پر آپ مشتمل ہیں آپ کا خلق اور آپ کا چہرہ ہر وقت مشتمل ہے ابتسامہ مسکراہٹ اب کیا مطلب ہے یعنی گویا آپ کا حسن آپ کی ظاہری صورت کی خوبصورتی پر دلیل ہے اور آپ کے چہرے پر ہر وقت جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کے اخلاق پر دلیل ہے سجاری کہ مسکراہٹ اخلاق پر ہے یعنی آپ جس سے بھی ملتے ہیں مسکراہٹ کے ساتھ یعنی جیسے آتا ہے نا اللہ کے نبی سے جو ہے وہ کان اب دو روایت ہیں اور دونوں روایات میں لگتا ہے کہ اختلاف ہے ایک روایت نے فرمایا ہند نے بھی اعلیٰ والی روایت میں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا احزان دوسری روایت سیدنا علی کی ہے اس میں فرمایا کان رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم دا ام ایک میں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مستقل غمگین رہتے تھے ایک میں فرمایا مستقل داعم البشرت ہے یعنی ہر ایک سے مسکرا کے اور محفل میں مسکرا رہے ہیں تو ان دونوں میں تضاد نہیں ہے کہا کہ پہلی روایت آپ کی خلوت کا بیان ہے دوسری روایت آپ کی جلبت کا بیان ہے تو جلبت میں آپ ہر وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ہیں اور خلوت میں آپ پر غم کی اور بکا کی اور گریہ زاری کی کیفیت ہے اور یہی سنت سمجھا رہے گئی یعنی سنت یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان روتا پھرے یا لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گریہ وزاری چاہے اللہ کے سامنے کا اللہ یہ کہ وہ بغیر اختیار کے کر رہا ہوں اس پر حالت تاری ہو جائے تو ہو جائے لیکن اس طرح جو تکلف کے ساتھ اور تسنوں کے ساتھ اور رونا دھارنا جو ہے مچا دینا یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے تحجد کی نماز پڑھ رہے تو آپ کے سینے سے کا عزیز المرجل کی آواز آ رہی جیسے ہانڈی جو ہے وہ اس طرح وہ کب آ رہی ہے جب آپ یوسلی فی جفل لیں اور آپ کی ازواج متحرات بعد میں یہ سب کچھ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی خلوت اس طرح کی تھی اور جلوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا گیا ہے لیکن کم لیکن خلوت میں مستقل دائم الحضان ہے ازواجے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان فرماتے سیدنا انس یا ایک اور صحابی کے کاغذ مما نظہق جب ہمارے ساتھ بجس میں ہوتے تھے تو, تو ہم کسی بات پر ہنستے تو, تو بھی پڑتے تھے یعنی یہ نہیں کہ میں اسپیشل آدمی ہوں تو میں تمہاری فضول باتوں پہ ہنسوں گا نہیں کہتے ہیں ہم جاہلیت کے کلام کا تذکرہ کر رہے ہوتے تھے جاہلیت کی کچھ باتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے ہوتے تھے یعنی صحابہ اپنے دورے جاہلیت کے کچھ واقعات ذکر کرتے تھے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یعنی خلوت میں یقینا جلبت میں بھی خدا کے اتنے ہی قریب ہیں لیکن چونکہ مخلوق بھی ہے نا تو یعنی آپ کی خلوت آپ کی سے یہ کہنا بھی شاید سوئے ادب ہی ہو کہ آپ کی خلوت آپ کی جلوت سے اچھی ہے لیکن صرف اپنے اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خلوت اور جلوت میں بلکہ یہ بھی تابع ٹھیک ہے یعنی آپ کی خلوت آپ کی جلوت دونوں ایک جیسی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دونوں ہی اپنے اعلیٰ مقام پر ہیں جس طرح ہونی چاہیے لیکن آپ کی خلوت میں ایک اور رنگ ہے اور جلوت میں ایک اور رنگ ہے دونوں میں اللہ کا قرب برابر ہے بعض ہے منٹ چون اکرم اکرم بخلق نبی فی اچھا بکریم اب تشبیح ساری کال اب لگ گیا تو آپ بدل گئے تشبیہ ہے اور شاعری میں ہوتی تشریح پیچھے بھی تھی کہہ تھی ہیں اپنے طرف میں یعنی ملائم ہونے میں نعومت میں نازک پن میں آپ مانند ہیں پھول کے زہری فی ترفِن ولبدری فی شرفن اپنے شرف میں عزت میں چودمی کے چاند کی مانند ہے یہ تشریح کیوں ہوتی ہے شرف اور عزت میں چودویں کا چاند ایک تو روشنی کے لیے دی جاتی ہے دوسرا یہ کہ جب ستارے ہوتے ہیں آسمان پہ تو اور چودمی کا چاند ہو تو, تو لگ رہا ہے کہ گویا چودمی کا چاند ان سب ستاروں کا سردار ہے یعنی اس میں سب سے اشرف ہے باقی سب رہے ہیں اور یہ روشن ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے پر کسی کی عزت ہو مجلس میں یا لوگوں کے درمیان تو وہ کیا ہے کل فی شرف کل بدری بین الکواقب ٹھیک ہے جو آپ کے آس پاس ہے وہ سب کواکب ہیں اور آپ کیا ہیں بدر کے ہاں تو فرمایا بو, وہ بھی طالع کرم اپنے کرم جود اور سخاوت میں سمندر کے بارے ہیں. سمجھ? یعنی سمندر میں بخل کا کوئی تصور نہیں ہے کہ سمندر پر جو ہے وہ آپ کو بتا دی جائے کہ دس ڈول بھرنے ہیں اور اس کے بعد پانی اس کا ختم ہو جائے گا لہٰذا باغی چھوڑ گا <laughs> سمندر میں سے آپ جتنا مرضی لیں سمجھا رہی؟ تو باہر اپنی وسط میں اور اپنی لامحدودیت میں علامت ہے رمز ہے سمبل ہے جود اور سخابت ہے تو کہتے ہیں کل بحری فی کرم و دہرفی ہمہ میں اور آپ اپنی ہمت میں زمانے کے معنی قد دہر. دہر سے بڑھ کر ہمت کسی میں نہیں ہے یعنی دہر کو کوئی پچھاڑ نہیں پاتا نا سمجھا لیے کہ نہیں زمانہ گزر جاتا ہے لوگ مر جاتے ہیں زمانہ چلتا رہتا ہے اسی لیے کہا نا لا تصب الد الد الد الدہ فینی انب دہار تو کہ رہے آپ کی ہمت اور استقامت اور صبر زمانے کی طرح ہے سمجھا لیے فی ہمت یہ تشبیحات کیا ہے کہ اللہ کے نبی وہ سے لیکن آپ اپنی جلالت قدری کی وجہ سے گویا لشکر میں بیٹھے ہیں سمجھا ہے کہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی ایک شخص جو ہے وہ ہے اکیلا ٹھیک ہے اس کے آس پاس خدم اور حشم اور جاہو جلال کے جو ظاہری بادشاہوں کے مناظر ہوتے ہیں دربان کھڑے یا پیچھے کھڑے اس طرح کچھ بھی نہیں لیکن آپ اپنے فرد ہونے کی وجہ سے بھی کوئی آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے تو ہوتا ہے تو جلالت قدری کی وجہ سے اس پر وہ روک ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک لشکر کے سامنے کھڑا ہے یا خدم اور حشم کے سامنے رہی یہ بتانا چاہ رہے کا اندم فی جلالتی من جلالتی فی اسن یعنی کیا ہے فی انہی کیوں من جلالتی آپ کی جلالت قدری کی وجہ سے وہی حسم و خدم جن کو ہم حشم کہتے ہیں خادم جو آپ کے چاروں طرف کھڑے ہوں ہر وقت اور اللہ کے نبی کو یہ مزاج پسند ہی نہیں تھا آپ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ آپ کے لیے کھڑا ہوا جائے جب آپ تشریف لائیں تو کہتے ہیں سب وہ ہے کہہ رہے گویا کے یہ جو موتی چھپے ہوئے ہیں صدف کے اندر سمندروں میں سمجھ رہی وہ کہاں سے نکلیں ہیں وہ آپ کی باتوں دو مع سے وہ برابر ہوئے ہیں وہ معدن دو کیا ہیں آپ کا کلام اور آپ کا ابتسام سمجھا رہیے کہ نہیں یعنی گویا وہ جو موتی سمندروں میں پہنچے ہیں وہ آپ کے کلام اور ابتسام کے موتی ہیں سمجھا رہی ہے تشریح ہے بس یعنی کہ انقل المقول صدفن معدینئی منطق منہ و مبتثقی سمجھا لیے کہ نہیں کہ آپ کا نطف جو ہے اور آپ کا امتحان جو ہے اس کے اس سے نکلے ہوئے موتی ہیں جو سمندروں میں پونی سمندروں کے بوتی بھی آپ کی منطق اور مبتسم کی بوتی ہے تبسمانی تبسم اس کے بعد دیکھیں کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف جو ہے اس کے بارے میں اب وہ جو ایک تصویر ہے جو اللہ کے نبی وسلم کی قبر کا جو باہر والے اس کا روزے کا دروازہ ہے اس پر جو ایک کنڈی لگی ہوئی ابھی اس کی تصویر کسی نے بھیجی تھی وہ میں دیکھی اس کنڈی پر جو ہے امام بسری علیہ الرحمہ کا ہی لکھا ہوا ہے حولحبیب <تصفح> الدھی ترجا شفاۃ الول من الحال مکتح <تصفح> چونکہ وہ عثمانی طور سے لکھا ہے تو کچھ چیزیں انہوں نے عثمانی دور کی وہاں برقرار ہے انڈا کے فضل سے تو ان میں سے یہ بھی یعنی وہ جو کنڈی ہے اس پر سیدنا امام بشری کا شعر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا روزے کے سامنے جب آپ حاضر ہو تو اوپر بھی شعر لکھے نا یا خیر من دفن البقاء دفن البقاء الباغ کیا ہے وہ شعر شعری بولیے یاخیر البقین البقاغ وہ بڑا مشہور شعر ہے نا جو آپ نے کبھی دیکھا نہیں روزہ کے سامنے جب روزہ کے سامنے آپ حاضر ہو تو اس کے جو جالیاں ہیں اس کے اوپر اب وہ شعر مٹ سا گیا ہے لیکن لکھا ہوا ابھی بھی پڑھا جاتا ہے اور وہ یہ شعر ہے کہ یعنی وہ ہستی کہ جو سب سے بہترین جگہ پر دفن ہے یا یاخیر امن سب سے عظیم ترین جگہ پر اس طرح لکھنا نیٹ پیکمنٹ یاخیرمن دوفین امکا وہ چار مصرے حا جائیں گے ذرا بتانا یہ اس چیز پہ بات ہو چکی ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے ہاں مسائل ہیں نا ان کے خیال میں خبر پرستی ہے یہ ہے فلانا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی وسلم کے جو روزہ مبارک پر جو قبا ہے وہ بھی یعنی شروع میں تو ایک آدھ دفعہ پلاننگ ہوئی تھی کہ اس کو ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ میرے قبا تو تھا ہی کوئی یہ تو غریب اب نے مغیرہ نے بنایا تو بنوں سوچنے کی بات ہے چاہے ولید نے مغیرہ نے بنایا اس وقت سارے تعبین کبار تعبین سب موجود تھے یعنی ان کو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو ہمیں کیا مسئلہ ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ جب پہنچے انہوں نے یہاں قبضہ کیا تو ان سے عجیب و غریب کچھ اقوال مروی ہیں کہ یہ باللہ بت ہے اس کو گرا دینا چاہیے اور اس طرح لیکن بہرحال اور شروع میں کافی مسائل ہوئے تھے جینت البقی کے ساتھ تو بہت توہین ہوئی اس میں کوئی شک میں عینی شاہدین نے بتایا یعنی مولانا ابوالماجد دریا آبادی کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا ان کی سفر حجاز ہے 1929 میں وہ سفر پر گئے کب گئے انیس میں بحری جہاز میں تو ان کے ساتھ مولانا مناظر حسن گلانی وہ تو مولانا مناظر حسن گلانی علیہ الرحمہ جو تھے ان کا اللہ کے نبی سلم سے خصوصی تھا تھا ان کی آپ ایک وہ کتاب پڑھیں صرف اتنی سی ہے وہ کتابیں تو ان کی بہت ان کا نام ہے اس کا نی, سیرت پہ تو سیرت پہ نہیں وہ نبی الخاتم ہے مدینہ منورہ کی دربار نبوت کی حاضری دربار نبوت کی حاضری ستر عصوی صفح کا ہے اور اس میں انہوں نے اسی سفر حج میں مدینہ کی حاضری کی داستان بتائی تو وہ تو کوئی خصوصی آدمی تھے وہ تو بہرحال مولانا عبد الماجد دریابادی کی کتاب جو بھی حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیں وہ یہ ضرور پڑھے اس کا نام کیا ہے سفر حجاز اور اس میں وہ دیکھے گا اس کو چلے گا کہ کیسے حج ہوتا تھا کبھی انیس میں اور بحری جہاز میں اور لوگ بیچ میں فوت بھی ہوتے تھے جن کو سمندروں میں سمندر برد کیا جاتا تھا اچھا بہرحال تو وہ اس وقت کا بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے جنت البقیع کی زیارت کی تو وہاں باقاعدہ اس زمانے میں کوڑا ڈالا جاتا تھا جنت البقی میں کوڑا ڈالا جاتا تھا کیونکہ وہاں بہت ان کے خیال میں تعظیم ہو گئی تھی قبے شبے بن گئے تھے پرانی تصویریں ہمیں دیکھی ہوں کہ قبے تو وہ سب گرا کے انہوں نے کہا کہ اب چونکہ اس کی توہین کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کا اعتفاد ختم ہو تو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو ان کے ہاں چونکہ توحید اور شرک کا ایک خاص تصور ہے جس میں بس ذرا سی بات بھی جو ہے وہ شعر کی شمار ہوتی ہے تو ان کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے کسی شعر کی تو نفس الجود من دفن فی التراب اعظمه فطاو من تو کہ نہیں اچھا بہرحال تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی اشاربہ لکھے ہوئے ہیں آپ جائیے گا غور سے ذرا اوپر دیکھ کے پڑھیے گا میں تو وہیں سے دیکھ کے یاد کیے تھے مجھے بھول گئے یاخیر امن البقاف طراب آغم ہوں فقاب ہند القا الکم کہہ رہے ہیں اے وہ ہستی جو سب سے عظیم تراب میں مدفون ہے تو آپ کی اس مٹی کی پاکیزگی سے جو آس پاس کے قا یعنی جو زمینیں ہیں اور اکم جو ٹیلے ہیں سب پاک ہو ہیں فقاب امنقی بہن ال القاعل اکم نفس الفدالی قبر انت ساکن وی میرا نفس خدا ہو اس قبر پر اس قبر پر جس کے ساکن آپ پر آپ ہیں فی ہن آفاف فی ہن فی ہل آفاف و جس میں آفاف ہے عفت ہے جود ہے اور کرم ہے تو کرم کا ذکر ابھی یہ بھی ہے یہی بات دیکھیں یہاں بھی کہہ ایک بس بحت پڑھے لاطیبہ یا عدل و تربن غم آزما ہو تیب رہے لاطیبہ کہتے خوشبو کو کوئی کوئی خوشبو برابر نہیں ہے اس مٹی کے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو ضم کیا ہے ٹھیک <تصفح> لا ہے لاطیبہ یا عدیل تربن غم آزما کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے لے من تشقل کہ جو اس کو سونگے یا جو اس کو چومے اس مٹی کو کہ جس نے آپ کے یعنی یہ یہاں نہیں ہے کسی کے ہاں بھی آداب میں یہ نہیں ہے کہ قبر کو چوما جائے اور ہاتھ لگایا جائے خصوصا اللہ کے نبی علیہ وسلم کی قبر کو اس لیے کہ وہاں ادب سے کھڑا ہوا ہے یعنی یہ ادب کے خلاف ہے تو ادب کی وجہ سے انسان حیبت اس پر طاری ہوگی لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی پر کوئی وجد اور اس طرح کی کیفیت آ بھی جائے تو کوئی حرض نہیں باقی ایرانی اعمال یہ نہیں ہے. یعنی کچھ لوگوں کا ارادہ پہلے سے ہوتا ہے کہ جا کے جالیے کو چومیں گے یہ طریقہ کوئی بھی نہیں یعنی ارادی عمل یہ نہیں ہوتا ارادی عمل میں یہ شے ہے یہ بات ذہن میں رکھیے ہاں اگر یہ عمل غیر ارادی طور پہ ہو پھر معذور ہوتا ہے انسان ادوان یہ نہیں کہ میں جا کے چوموں گا ورنہ اللہ کے دل... اس لیے وہاں آپ دیکھیں امام غزالی علیہ الرحمٰن نے عدال میں سے لکھا ہے دیکھو کہ تم نے وہی ادب وہاں مظاہرہ کرنا ہے کہ اگر اللہ کے نبی سے تمہارے سامنے بنفس نفیس نظر آ رہے ہوتے تو جو ادب تم رکھتے اگر اللہ کے نبی موجود ہوتے تو جا کے ان کو گلے لگانا اور اس طرح تو نہ ہوتا نا تو وہ ہیبت سے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے کریں یہی ادب قبر کی زیارت کا بھی ہے قبر کی زیارت کا یہی ادب ہے باقی تو آج کل بہت ہی خلاف ورزی ادب کی ہوتی ہے خصوصاً موبائلوں کی وجہ سے عجیب اخریت اپنی دیکھنے کی فکر ہو یا نہ ہو ویڈیو پوری طرح ہو جائے اور پوری دنیا میں نشر بھی ہو رہی ہوتی تھی اور میں آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں وہ دیکھو سامنے اس طرح تو نہیں ہوتا کیا نہیں ہیبت تاری ہونی چاہیے تو ہیبت تاری ہوگی تو اس طرح کی چیزوں کی فکر تو نہیں ہوگی کہ میری یہ زیارت جو ہے پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو وہ تو بالکل ہی فضول بات ہے لیکن وہاں کے آداب یہ ہیں تو یہ شعر جو ہے وہ آپ کبھی جائیے تو ضرور وہاں سے پڑھیے گا اوپر لکھا ہوا ہے ہرے رنگ کا ایک بورڈ ہے نا یوں کر کے یوں اسی زمانے پہ اس پہ یہ شعر درج ہے یا خیر امن دفینہ ایک فلم بقاٮٔی بھی آتا ہے انہوں نے بتایا کہ پی ڈی ایف میں موجود ہے موبائل پہ پڑھنے دربار کی حاضری اس کے شروع میں انہوں نے کون سی زبان میں ان کی اپنی بہاری زبان تھی اس میں ان کے اشعار بھی ہے ناتیا وہ بھی ذرا کبھی دیکھیے گا اس کو دربار نبوت کی حاضر مناظر احسن گیلانی ایک یہ پڑھے کبھی مدینہ جانا ہو یا مکہ اور دوسرا میں نے باقی بتایا یہ بھی پڑھیے گا سفر ہجادی تو بڑی تین چار سو صفحے کی کتاب ہے اس میں احکام بھی ہے ساتھ ساتھ اور ایک ہے مولانا علی میاں کی مختصر سی کتاب کاروان مدینہ وہ بھی کبھی دیکھیے گا ہاں اس میں وہ بتایا اس میں ایک منظر ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ لو جی مجھے اتفاق سے مل بھی گئی دربار وہ تھی پیڑی ڈی ایف والی بس چھوٹی سی کتاب اور یہ کیسے بیمار پڑ گئے تھے پھر اچانک ان کا جو تھا وہ مناظر اعظم گلانی صاحب کی آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ اپنے زمانے سے بلند آدمی تھے نہیں کسی کو بہاری زبان آتی ہے پیارے محمد جگ کے سجن تم پر وارو تن من دھن تمری سورتیا من موہن کبھی کبو کرا ہو تو درشن کبو کرا ہو تو درشن ہاں سمجھ تو آئے گی لیکن آگے کچھ ہے پیارے محمد جب کے سنجن تم پر وارو تن من دھن تمری سورتیا من موہن کبو کرا ہو تو درشن تاکہ اوپر جزب پڑنی اچھا سورتیا ٹھیک جیا کنڑے دلوا ترسے کرپا کے بدرا کیا برسے کرپا کے بدرا یہ دو کیسے دو بھی کوئی چیز لیں دواریا لیکنفر لکھا ہوا ہے دو کے لکھا ہوا یہی ہوگا تم سے جوڑوں تم سے توڑوں تو کس سے تمری گلی کی دھول بٹور بٹورے نگر میں دمبی توڑوں تمرے نگر میں تمری تمری دو کیسے چھوڑوں تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں تمری گلی کی دھول بٹورے نگن میں صلی اللہ علیہ کا نبیا تمرے دوارے آیا دکھیا ٹھیک ہے بھیا بھیا بازو لکھا لیجئے بھیا اکی پکڑو راجا ٹھیک ہے اس کا بازو پکڑ لے راجا بھیا بہیا بہیا بہیا بازو آپ کو ہیلان سے تعلق اچھا ہاں بہیا لیکن یہ وہاں کی وہ زبان ہے بہیا اکی یعنی اس کی پکڑو راجا اپنے حسین و حسن کا سب کا دھواں گھیری کو اس کے دھواں گھیرے ناؤ کو اس کے ڈھواں موجے گھیرے ناؤ کو اس کے کشتی کو اب نہیں ہے اب نہیں ہم ہیں اپنے پاواں یعنی اس بندے کے پاواں پاؤں رکھے اس کے سر پہ ہے پیت کی اگیا من میں بھر ہو پیت محبت پیت یا پیت ہوتا ہے پیت پیت کی اگیا من میں بھر ہو یعنی اس کا وہ بھدر ہوا پہ تن تنی کریا کر ہو اس کا پورا ترجمہ لکھنے کیونکہ بڑا مشکل ہے کہہ رہے حد سے زیادہ منحوس و بق بخت کی ذرا مہربانی کر دیجیے یعنی اپنے آپ کہہ رہے ہیں بھدر ہوا پہ تنی کریا کر ہو سپنوں میں ایسے ایسن کر گجر ہو سپنوں میں ایسے کم گزر ہو یعنی کہہ رہے ہیں خوابوں میں ہی ایسے کر دیں <laughs> یعنی چاہے یعنی میں ہوں اس طرح کا خواب میں کرتا کرنا ایسے پھر وہ آگے کہتے ہیں راجا تمری دیوڑی بڑی ہے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں رحمت تیرے نام پڑی ہے ٹھیک اندھیرے کے تم بتا ہو اندھیرے میں رستہ بتاتے ہیں ہر دے کا اک کے جو جگہ ہو وہ بات نہیں لکھا ہے ہر دہ کا یعنی اندر کے جو ان کو بھی تم ہی جگاتے ہو ڈگری رستہ ڈگری ڈگری ہوتا ہے ڈگری ڈگری پہ اپنے اک کو چلا ہو بودا کے تم بھائی بنا ہو یعنی جو بے وقوف آدمی اس کو دے دے. کے تم بوددی. بوددی جو یعنی دو دیو کا لیک منہ کا اکے اس کی منہ کی سیاحت ہو جو یہ تو میں خود ہی تجربہ کرا تمرے پیا کی اونچی اور ہمری نے ہی وہاں پہ گزریا بتلا بتلا رہی ہے نظریہ پکھلئی ہے ایک تمری دوریا یعنی نیچے میں بتلا بتلا رہی نظریہ بھٹک بھٹک کر رہی نظر یعنی تمہارے نظر بھٹک بھٹک کے صرف تمہاری دوریا یعنی جگہ کو دیکھتی ہے بس ان کر پتوا تمرے سے چلی ہے ان کا پتہ تم سے چلے گا ہوا کا کھو جو ابھی ان کا تمرے سے ملی ہے یعنی میں ان کا آپ سے ملے گا پی کی پتیا تم ہی لے لو اچھا پی کی پتیا تم ہی لے لو کہہ رہے ہیں محبوب کا خط بھی تو آپ ہی لے کر آئے تھے محبوب سے براد اللہ ہے. یعنی اللہ نے جو خط بھیجا انسانوں کے نام وہ بھی تو آپ ہی لے کے آیا پی کی پتیا تم ہی لے لو لے لو ویسے لیکن لے لو ہوگا ان انخر بتیا تم ہی سنی لو یعنی ان کی باتیں آپ ہی نہ سنائیے نیچے ترجیح لکھا ہے اللہ کی ہمنی کے نندیا سے تم جگے لو ہمیں نیند سے تم نے اٹھایا نرل تھل بئی تم ہی جلے لو مرے ہوئے کو تم نے ہی جلایا ہے دھرمی بھی تمری دیا سے دھرمی بھی تمری دیا سے مومن ہوئے تمہاری مہربانی سے مکتی بھی مکتی نجات مکتی بھی ہوا ہی تمری دوا سے یعنی نجات بھی ہوگی آپ کی دعا سے ٹھیک ہے تو یہ ختم ہوگا نہیں آگے ہاں بس یہیں تک ہے تو یہ نے ویسے ہی فل کچھ اشعار کہتے ہیں جو ان کے لکھے میں مقدمے میں کہ یہ اس طرح کے اشعار جو ہیں انہوں نے کیونکہ ان کو جب پتہ چلا کہ مولانا عبد الماج دریا آبادی حج پہ جا رہے ہیں ان کی کافی حالت غیر ہو گئی اور سخت بیمار ہوئی پڑھ لیجیے گا اس میں کیا سلجھان کے تو یہ ہے بہاری زبان بھی سن لینا